کام کر رہا تھا. اس لیٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نمبر سات دو تین آنے ہیں تو ہے وہ کل کلاس نہیں ہوگی کل کلاس نہیں ہوگی کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ وہ نیٹ کی جو ہے اسپیڈ میری بات ہے وہ بہت سلو ہو جائے گی ہر بندہ جو موبائل فون وغیرہ کا تو پتہ نہیں ہے پھر لوگ نیٹ استعمال کریں گے اور کچھ شور بھی ہے مائک شور نہیں ہے وہ ہے یہ انٹرنیٹ کا شور آ رہا ہے میں میرے پاس میں اس میں اسکائپ چیک کر رہا ہوں اپنے سیٹنگز کے اندر اس کا شور بالکل نہیں ہے لوگوں نے جو دو دن جو ہے وہ پورا سارا ٹائم لگتا گزارنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل نمبر نو خاصا والوں کی بھی نہیں ہوگی نا کلاس پہ ساری باتیں کل نہیں لیں گے نہ اماں کی نہ خادثہ کی کوئی بھی نہیں لیں گے کے کہ وہ پھر ویسے ہی تنگ ہوتا ہے اور ان دو دن میں وہ خود دیکھ دیں گے کہ نیٹ کا کیا حالت ہوگی وہ پورے فارم میں بیٹھنا ہے نیٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کی فصل نمبر سات اس میں فائل جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اس میں فائل کہتے ہیں صفاء علم کرنے والا ایک مرتفہ علم کرنے والی ایک عورت یعنی جو لفظ جو لفظ کام کرنے والے کو بتایا اس کو اس میں فائل کرتے فائلن کرنے والا ایک متفا ایک, ایک اور فائلن کرنے والی دو عورتیں اور فائلن کرنے والی سب دو مد کرنے والے سب مت کرنے والی ایک عورت کرنے والی دو عورتیں کرنے والی سب عورتیں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے اب قاعدہ سنیے قاعدہ جب ماضی تین حرف کی ہو تو اس میں فائل کا سیگا واحد فاعل کے وزن پر آئے گا جب ماضی تین حرف کی ہو تو اس میں فائل کا سیگا واحد فا عل کے وزن پر آئے گا جیسے نسر اث ناسر ذراب اص ذار سامع سامعن اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حرف سے زیادہ ہو تو اس میں فائل مزارِ معروف سے تو دیکھیں اگر ماضی تین حرفی ہے نا جیسے فعالا فا تو اس کا وزن کیا آئے گا اس میں فائل کا وزن فا کا وزن آئے گا زربا ہوگا تو کیا آئے گا ذاربن ناصرا ہوگا تو کیا ہوگا ناصر سمع ہوگا تو کیا ہوگا سامیون سب کا وزن کیا آ رہا ہے فا علون فا سب کا وزن فا علون فا تو ماضی کو دیکھنا ہے اگر ماضی تین حرفی ہے تو اس کا وزن کیا آئے گا فائلن والا وزن آئے گا اگر ماضی کا پہلا سیگا تین حرف سے زیادہ ہو تو اس میں فائل مزارے معروف سے بنائیں گے اچھا اگر تین حرفوں سے زائد ہوگا پھر کیا کریں گے ماضی تو کہتے ہیں مضارِ معروف دیکھو علامت مزارے کو Okay. علامت مزارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ علامت مزارع کو دور کرو اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ اور آخر سے پہلے حرق کو زیر دے دو آخر سے پہلے حرق کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو اگر زیر نہ ہو تو پہلے کیا کر دو علامت مزارع کو دور کرو مضمون کا مطلب ضمے والا ضمے والا پڑا تھا نا مضمون پہلے علامت مظاہرے دور کریں اس کے بعد میمے مضموم لگائیں اور آخر سے پہلے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو اور آخری حرف پر کنوین لگا دو جیسے دیکھیں یک ریموم مزارے کا پہلا سیکھا کیا ہے یوک ریم آپ نے یا کرنا ہے پہلے یا کو دور کریں اس کی جگہ میمے مضمون لگائیں اور اگر مزارے آخری حرض سے پہلے زیر نہیں ہے تو کیا کریں زیر دے دیں ادھر جو ہے یكریم کے اندر اور آخر میں تنوین لگا تو کیا بن جائے گا مکرمون اور یج تنیبو یج تنیبو یاگ كو پہلے حذف کریں اس کی جگہ میم مضموم لگائیں تو کیا بن جائے گا مجھ اور آخر میں تنوین لگا تو کیا بن جائے گا مجھ تانیبون. اچھا یہ تب بلو یہ تب بلو کا پہلا سیگا یہ تھا آپ کیا لگائیں یا کو دور کریں می میں مضمون لگائیں تو کیا بنے گا متقبلو بلو لیکن آخر سے پہلے کو زیر دینا ہے تو کیا بن جائے گا متقبلو پھر آخر میں دے دیں تو کیا بن جائے گا متکب متقبلون اس میں فائل کا سنو اب قاعدہ اور اٹھاؤ اس سے کامل فائدہ سے حرفی ماضی جب اے خوشی ریر تم بناؤ فاعل کے وزن پر حرف اس میں گر ہو زائد تین سے اس میں فائل پھر مضارے سے بنے جو علامت جو علامت ہو مضارے کی باقی رکھنا ہے نہیں اس کا روا پس گرا دو اس کو تم بے خوفو وہم اور لگا دو اس کے جا مضمون میم اصل میں میم ہے یہ میم جو ہے جا مضمون میم لیکن یہ خاص اوزان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو یوں کر دیا جاتا ہے قبل قبل آخر حرف کے تم زیر دو اور بڑا آخر میں دو تنوین کو ٹھیک ہے تو نے گردان کرنی ہے سام سامی آنے سامی سام سام تے سامع آتون مجھ مجھ کیا ہوگا مجھتا نہیں مجھ بانے بلاتون ٹھیک ہے جی یہ بہت آسان ہے بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے بس بس اتنے سی چھ کر دیں چھ سیکھیں آپ کی ختم ہو چکی ہے اچھا بس اب اس میں, میں, میں, میں آلہ تو پہلے اول تو ختم دوسرا پھر شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو بس یہ ہے آج ان شاء اللہ بس وہ ہے اب ان شاء اللہ پھر ہفتے کو ان شاء اللہ بیان ہوگا دیکھیں گے اگر نیٹ نے اتنا کام کیا تو کر لیں گے ورنہ نہیں کریں گے اور کوئی پتہ نہیں ہے لیکن اس وقت تک معاملہ کچھ صاف ہو جائے گا دس تک رات کو دس ہفتے کو نا کیونکہ پتا نہیں ہے ابھی بھی کل کا بھی نہیں پتا کہ موبائل کیا پتا کل سے ہی بند کر دیں کیونکہ ویسے تو عموماً طور پہ نو دس مرم دونوں کو ہی بند ہوتا ہے اور زبردست قسم کی وہ ہوتے ہیں وہ تو بالکل بند کیا ہوتا ہے کل بھی ہوگا بس ٹھیک ہے وہ تو میں سونا آج رات بارہ بجے کے بعد یا بلکہ ہاں کل صبح سے بند کر دیں گے ठीक है ना वो करेंगे तो सिर्फ तो करते होते हैं। नौ दस महरम को तो पूरा पाकिस्तान जो है वो होता है तो वो तो बन बंद होना ही है ना तो बस इसलिए कल फिर नहीं होगा बाकी फिर اللہ تعالیٰ ہی اللہ ہی صحیح سمجھ سب کو. ہوگا جب موبائل نہیں ہے تو لوگوں نے کیا کام کرنا ہے نیٹ کے اوپر وہ بھی سلو ہو جاتے ہیں پھر یہ بھی نہیں پتہ نیٹ بھی کہیں بند نہ کریں کلاس نہیں ہے ہفتے کو بیان کر دیکھیں گے ٹھیک ہے چل جیسا ہی پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے